محبوب ان کے لیے کہتے حضرت مولانا شاہ نشا محمد افغر صاحب احشاد ابھی تک کسی کتاب میں ملے نہیں مجھے اگر کسی کتاب میں نظر آ کسی کو تو ان کو بتا دیں ہمارے آج کے حساب سے مجھے تو ٹیک جو آوگا ہے مجھے تو पाई फाई के हनु दो जाना है तनु गुनाईष्ट में प्रभु पर आ जाना है तनु Oh, uh -huh. مجھے تو کیوائے اٹھائے سارے پہ گھر دو جماعت جو سن کر کہیں شاید ہماری داخت ہے کہیں شاید ہماری دعت ہے جو سنتل ہماری داختائیں ہماری ہمارے بل کی سب گزار تمے بلو کی سب مجھے تو ہے سارے نل کو جانے کے دل سے دل کا जलदे <laughs> میرا فصل در کی دکان کی در کی رجوع اور لطاع پر فبجی میرے پیارے شہر سیدی وسنتی محبی و محبوبی اور شدید مولانے خالف اللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب تو ڈالے بل بسم اللہ الرحمن الرحیم امل جدا نہ بولا میں تھی میں فل بہین تھی وہ کانا دخت ابو کند اللہ ہما و کانا ابو ہوما سواری خان اب لوا اشد ہو گا تخا اور رہی کی سو لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال تھا یعنی جو ان کے پاس سے, سے پہنچا تھا وہ دیوار کے نیچے تبدیل تھا اور ان کا باپ جو مل گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا تفریحہ نکال لے ہردوارہ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو حکم کیا کہ یہ دیوار سیدھی کرو کہیں گر نہ جائے یہ واقعہ سورہ ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہوا ایک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو ان سے بھی زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اطاف کر پایا ہے علم اسی کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا ایک جگہ پہنچنے کا وہاں حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ اس کے ساتھ کچھ سفر کیا اور اس میں کچھ کام حضرت علیہ السلام نے ایسے کیا اللہ کے حکم سے ظاہر جو ہے نامناسب تھے لیکن اسی شرط پہ لیگر تھے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کوئی سوال نہ کریں گے کہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں گے لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ اور شریعت کے حکم کو جانتے تھے تو جو کام شریع شریع شریع شریع شریع کی خلاف معلوم ہوتے تھے انہوں نے اپنے مقام نقوت سے اس پر جو ہے وہ ادارے کا جو کیا لیکن بعد میں حضرت علیہ السلام نے بتایا کہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوا تھا اور اس کی وجہ کو جہار بھی بتائے مجھ سے ایسے یہ اس واقعے سے کئی ہے جو یتیم بچوں کی دیوار گر رہی تھی اس شہر میں جو ہے وہ انہوں نے علیہ السلام اور السلام تو لیکن وہ شہر والوں نے ان کو کچھ کھانا وغیرہ کچھ نہیں کیا امداد بھی نہیں اس کے باوجود انہوں نے یتیم بچوں کی دیوار بنا دی اس کے علیہ السلام کو تعطب ہوا کیا یہ دیوار بنا دی جبکہ شہر والوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت اطلاع کو حکم دیا کہ یہ دیوار کر دو کہیں گر نہ جائے اس کے پیچھے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا یہ دیوار اس وقت اب قائم رہے جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنا خزانہ لے لیں دیکھیے یہ رعایت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ غیر سے یتیم بچوں کی مدد کر ہے تو موم محمد حسن صاحب امرت سری رحمت اللہ علیہ پانی جانے کے لاہور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی مدد کیوں کی اور کانا ابوا سالر کیوں کہ ان کا باپ ایک تھا اور باپ کون تھا کانل ابو سال روح المان باپ تھا جو یتیم تھے ساتھ پوش، ساتھ پوش، پہلے ایک کباب جو تھا ان کی اور وہ اللہ والا تھا اور اللہ کا فل تھا ایک تھا اور ایک روایت میں حضرتی نے بنایا تھا کہ روایت میں دس باب بتایا گیا ہے کہ دس پویتوں کے بعد ہی بچے یعنی وہ ایک آدمی جو تھا اس کی دس پویتوں کے بعد ہی بچے جو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھے اس کے نیک پاپ کی وجہ سے اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان پر ایک کرم چل رہا ہے اللہ کا ایسے کریم بار ہوتا ہے کہ جو ان کا بچہ جائے اس کی ساتھ کو اس نازل فرماتے ہیں اس لیے دوستوں سب سے مبارک مسلمان وہ ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کر دیں اور ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے کہ در سے دیر تک میرا کوئی ہے حیات اللہ کی نا پرمانی میں نہ ہو ولا بنون اللہ اللہ دو آیتیں جو ملائن تھا اس دن اس دن نجات کے لیے نہ مال کام آگے گا نہ ہاں جاتی جو اللہ کے پاس خبر و ش سے پاک بھی لے کر آئے گا فرماتے مگر جو قلب سلیم اللہ تعالی کے یہاں پیش کرے گا جنت قیامت کے دن بغیر اللہ اس کو ملے گی بغیر حساب بخشا جائے گا اب قلب سلیم کیسے ہوگا اس کے پانچ راستے علامہ سید سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بیان پر اس کو سن کر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمارا قلب سلیم ہے یا نہیں نمبر ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ یوم سے کو مالو کی طبیلت یہ پرانے پاک کی جو آئے ابھی بڑھی گئی ہے اس کی تفصیلیں ہیں پانچ کیونکہ جسری غلطیں پر ماری اللہ یوم سے کو مالو کی طبیلت یعنی جو قلب سلیم رکھتا ہے وہ اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے چونکہ اسے یقین ہے کہ وہاں ملے گا نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے اور نمبر دو اللہ یوشو بنی ہی کی درخواست جو اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی اور بنا وجہ نام مسلم نہیں رکھا اللہ ہمیں مسلمان بنائی کیا وہ مسلمان نہیں تھے اگر نکی مرمت اللہ علیہ تصویر فرماتے ہیں یہ مسلمان تھے اب مزید اسلام میں ترقی ہو ایمان بن جائے بڑھیا مسلمان بن جائے آدھا سے آدھا مقام حاصل ہو کیونکہ ایمان کی دو قسم ہے اللہ تعالیٰ پر ماتے ہیں لاد ایمان ایمانی اور دوسری آیت میں ہے ایمان پر ایمان کا اضافہ کیسے ہو اللہ تک یہ علومت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان موروسی, عقلی استدلالی ہے وہ ایمان جو خالی اور رشدانی میں تبدیل ہو جائے یہ ہے زیادت ایمان یعنی ایمان کا بڑھ جانا یعنی ایمان پہلے موروثی تھا آبا و اجداز مسلمان چلے آ رہے ہیں تو ایک ہم بھی مسلمان ہیں جی یہ بھی اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے اور دوسرے کہ آخری تھا کہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ چاند کا کوئی پیدا کرنے والا ہے ہم کو کوئی پالنے والا ہے ہم کو رشت دینے والا ہے اس پہ دلالی یعنی کہ دلائل سے ثابت ہے تو یہ ایمان تو موروثی اور قریبی اور اس ہو گیا یہ یہ ایمان تبدیل ہو جاتا ہے ایمان دو خالی اور ری سے یعنی اس ایمان کا ذائقہ خلاوت اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان اور شریعت اس کا حال بن جاتی ہے اور یعنی اس میں اخلاق پیدا ہو جاتا ہے بناوٹ نہیں رہتی یا زبردستی نہیں کرتا بلکہ وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے اور وجدانی یعنی اس کو پا جاتا ہے جو جو ذائقہ اور جو جہمتیں اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے افوا پر اور ایمان پر رکھے وہ اس کو پا جاتا ہے ایمان پر اضافہ کیسے ہو حضرت حکیم علامت رحمتہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایمان مورم کی عقلی استدلالی ہے اور ایمان دوخی خالی وجدانی میں تبدیل ہو جائے یہ ہے زیادت ایمان آگے حضرت علیہ السلام نے دعا کی نا مسلم تر معلوم ہوا کہ اولاد کو نیک بنانے کی دعا اور فکر کرنا سیون برانا دوخ ہے تو قلب سنیم یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی بھی فکر کرے اور نمبر تین اللہ یقین قدرو خواتین جس کا دیت عقیدوں سے پاک ہو ایسا عقیقہ نہ ہو کہ جیروں سے بیٹا وغیرہ ماننے لگے اگر کوئی پیر فقیر کرامت دکھا دے ہوا ہونے لگے مگر گاڑی نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا سنت کے خلاف زندگی ہے اس کو وہی سمجھنا جائز نہیں خلاف شراب عمول کو ہلائی کا ذریعہ سمجھنا لوگ موسیقی پہ اشار, اشار کے ساتھ قوائیاں لاتے ہیں اور طرح طرح کی خرابات اور اشعار بھی حدود سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ہلدو ہوتا ہے, ہے یہ سب کی پہنچانے والی چیزیں اور ان لوگوں کو نیک سمجھنا سوال سمجھنا حرام ہے اور نمبر چار اللہ قلب انس شاہ جس کا دل شروطوں کے قلبے سے پاک ہو شہوت تو رہے کہ بیوی کہاں کر سکے ہاں کاکو کی گولی بھی نہ کھا لے کہ بیوی کے قابل بھی نہ رہے اور اتنا کل شہوت بھی نہ ہو کہ کسی کی کمیز ہی نہ رہے ہر ایک کو تاکھ جان کرنے لگے دل کر پاک ہو چاندنی کے پاس اس کا ہو چنا حلال ہو وہاں ٹھیک ہے جہاں حرام دیتا بس اللہ کی پناہ مانگے اور وہاں سے بھاگے خواہشات سے مغلوب نہ ہوی بچوں اور اللہ کی محبت غالب آ جائے جس کو مراد رادابازی اور انڈیا شاعر نے کہا تھا میرا کماج بس اتنا ہے اے جگر وہ ملک سے چار میں زمانے پہ چھا گیا ابارا شاخاتے تھے بی بچوں کی محبت بال کی محبت شدید بھی جائز ہے لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی جنہیں وہ اللہ کی محبت کا ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے با کا اللہ عمنی اسلحبت حکبین اور اللہ مجھے اللہ میں آپ سے اس محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ میرے اہل ویال سے بھی زیادہ اور میرے شدید کی آنکھ میں پانی سے زیادہ ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ملبہ ہو اس, اس کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دے کتنے ہی بیوی سے محبت ہو لیکن اور بچوں سے محبت ہو لیکن جب وہ کوئی ناجائز کام کا مطالبہ کرے ہر کس کی بات نہ مانے اور اس کو مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھا دے لیکن اس کی ناجائز فراہم پوری نہ کرے یہ ہے محبت اللہ تعالی کی علامت میرا کمال اتنا ہے جیگر وہ مجھ پہ ساگ رہے میں زمانے پہ چھا گیا اس کو پایا حسن مزدور رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اور ذکر کے وقت یہ شعر پڑتے تھے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہے تو, تو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو جو کچھ ہو سارے عالم میں گرا گر میں اللہ تعالیٰ نظر آئے اگر اللہ مل جائے دل با خدا ہو جائے تو آنکھیں بھی با خدا ہو جاتی ہے اگر اللہ مل جائے دل با خدا ہو جائے تو آنکھیں بھی با خدا ہو جاتی ہے جیسا دل ہوتا ہے آپ کو دی ہے ابو جہل کا دل خراب تھا اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیز اور پہچان نہیں ہو سکی اللہ والوں کو بھی پہچاننے کے لیے اللہ تعالی دل میں گینائی اور بصیرت عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو نصیب کروائے خواتین کے لیے خاص نصیحت ہمارے بزرگوں کی ہے کہ اولاد کی تربیت کی سب سے اچھی جو ہے وہ اولاد کی تربیت ماں کر سکتی ہے اگر ماں کی اصلاح ہو جائے اور ماں اپنے اخبار کی اصلاح کر لے اور شریعت کے احکامات کی پابند ہو جائے اور بزرگوں کے بدلائے ہوئے طریقے کو سنتوں کو اپنا لے اور تو بچوں کی تربیت سب سے اچھی ماں سے ہو سکتی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ویسے تو تربیت اولاد ثواب ہی ثواب ہے بہترین سپتا گاریاں بھی ہے کیونکہ جو, جو نیک تربیت بچوں کی ہو جائے گی ہمارے مرنے کے بعد بھی جو, جو نیک عمل کریں گے اس کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے گا حضرت ابو براللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت حدیث پاک کا مقوب ہے یہ تین چیزیں کافی رہتی ہیں انسان مر جاتا ہے تو اس کو کچھ چیز نہیں پہنچ سکتی بس تین چیزیں کافی رہتی ہیں ایک وہ مال جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور ایک نیک اولاد جو, جو نیک عمل کرتی ہے اس کا ثواب اس کو پہنچاتی رہتی ہے اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں اور تیسری چیز اس کے اپنے نیک آماد یہ سب کچھ اس کو وہاں ملتے رہتے ہیں باقی تو سب یہ نہیں رہ جائے گا تو اولاد کی تربیت سوال ہی سوال ہے خیر ہے تو تربیت اچھی وہی کر سکتا ہے جس کی اپنی تربیت ہوئی ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی رسومات اور بہت سے بیگاڑ ایسے ہیں جو بالکل شریف کے خلاف بھی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہی ہیں جو سینت سے ہی جائز ہیں لیکن کہ ان کے اثرات بہت خراب ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہر اور عورت کے ذمے ہے اور بیٹیوں کی تربیت کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے یہ جی لڑکوں کے مقابلے میں اگر بیٹیوں کی تربیت اور اچھی طریقے سے کر لی جائے تو بیٹیوں کی تربیت میں اور بھی زیادہ فضیلت ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ عالم سلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے تین بیٹیاں ہوں اور وہ کی ان کی اچھی تربیت کرے تو اس کے لیے جنت ہے تو ایک صاحب ہی کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دو بیٹیاں ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی جنتی ہے پھر کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر اس کی ایک بیٹی ہو کسی کے تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی جنت بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور بہت بڑی نعمت ہیں بیٹے بھی نعمت ہیں بیٹیاں بھی, بھی, بھی نعمت ہیں لیکن بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں پر بیٹیوں کو مقدم فرمایا ان کو اہمیت تھی چاہے وہ شاہ جس کو چاہتے پہلے, پہلے مقدم کیا لڑکیوں کو جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکی دے دی دیتے دی دی اور نے فرمایا کہ پہلے وہ چیز تیار کی جاتی ہے جو زیادہ اہم ہے اس لیے بچوں کی تربیت بہت ہی خاص شعبہ ہے ہمارے جیم کا اور ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا شروع سے لے کے آخر تک لیکن یہ ہے کہ ہے. اگر خدا نہ خاص خدا نہ خاصہ اولاد کی غلط راستے میں پڑ جاتی ہے نیک تربیت کے باوجود کوشش کے باوجود تو پھر اس سے معاوضہ نہیں ہوگا والدین سے بس کوشش کرتا رہے دعا کرتا رہے لیکن بے محنت کی کوشش اور خالی دعا کر دینا کافی نہیں ہے اولاد کی تربیت کو سیکھنا چاہیے اور ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بہت محبت اور نرمی کے ساتھ تبدیل کرنی چاہیے لیکن نہ اتنی نرمی بھی نہ ہو کہ بچے بگڑ جائیں نہ اتنی سختی ہو نہ اتنی نرمی ہو ان چیزوں کو کوشنا اور معلوم کر کے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے چلنا تو ان بچوں پر والن کا احسان ہے بچے اگر نہیں سمجھتے جب بڑے ہو جاتے ہیں خود ماں باپ بنتے ہیں تب ان کو عقل آتی ہیں اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں زندگی میں والدین کی قدر کر لیتے ہیں لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے جننے کا فرض ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اچھی امید رکھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کا حل ضرور عطا فرماتے ہیں بچے اچھی تربیت ہوگی بچوں کی ان کی دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی کے بار میں وہ ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں اور جو لائق ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہی دعائیں دیتے ہیں اور جو تھوڑے نا سمجھ ہوتے ہیں کم سمجھ ہوتے ہیں وہ کم از کم پڑھنے کے بعد ہی دعائیں دیتے ہیں تو تربیت کے فرد سے غفلت نہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو بھی مزید کروائے اور جس کا بار بار پتا آج رہا دل میں کہ بھائی ہر مضمون کی تکرار کرنے سے ہمیشہ مجھے بھی نفع ہوتا ہے اور ہے کہ نفع ضرور ہوتا ہے تکرار سے تو بھائی نگاہ کی حفاظت کا مضمون اکثر بیان ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت جو ہے وہ سر فہرست ہے نیکیوں کے اندر جس نے نگاہ کی حفاظت کی اس کا تذکیہ کا بھی وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور اس کو اللہ کا پور ان شاء اللہ یقینی ملے گا اور دوسرے نمبر پھر زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اس زبان سے غیبت نہ نکلے جھوم نہ ہو اور اسی طرح ایک اس اہم بات یہ ہے کہ ہماری بات سے ہمارے انفاظ سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے ایک ہی بات کو جرم کے غصے سے بھی کہہ سکتے ہیں اسی بات کو نرمی اور محبت سے بھی کہہ سکتے ہیں تو تھوڑا محبت شاہ بندہ نہیں ہے اب محبت تل ہر شیش بات اگر سے تل ہو لیکن محبت سے کہی جائے گی تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا وہ مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی یہ محبت کی کرامد ہے یہی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نشان تھی کہ کیسے سے کیسا گناگار حضرت کے پاس حاضر ہو اس قدر وافل ہو کچھ بھی ہو لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ محبت سے اس کو آتے تھے محبت سے دیکھتے تھے محبت سے دعا فرماتے تھے اس محبت کے جو باغ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات کے یہ سب حضرت ہی کی ہے داو پانی اور آگے ہے اور داو پانی ہے محبت ہے حضرت نے ہمیشہ،, ہمیشہ محبت سے ترجیح پائے اور یہی شان جو ہے ہر مومن کی اپنے محکوموں کے ساتھ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنے برابر والوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور اپنے سبڑوں کے ساتھ ادب ادب ضروری ہے تو یہ سب باتیں جو ہے وہ مشق کرنے سے اور اپنے آپ کو پابند کرنے سے اور کسی مسلم سے کبھی تعلق رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں اگر مسلم سے کبھی تعلق نہ رکھا اور گیلا ڈھالا تعلق رکھا تو وہ اس سے نام نفا نہیں ہوتا اور پھر آدمی ہے تعجب کرتا ہے کہ ہم تو تعلق بھی رکھتے ہیں مسلم سے لیکن کیا بات ہے کہ ہم ہمارے وہ بات پیدا نہیں ہو وجہ یہ ہے کہ تعلق قوی نہیں رکھا ہو اپنے اویوب کو مسلح سے نہیں چھپانا چاہیے موم تمام مخلوق سے چھپائے یہ فرض ہے کیونکہ اپنے گناہ کا اظہار کرنا ہی گناہ ہے اس طرح سے چھپائے کے مخلوق کو اس کا پتہ نہ چلے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی لیکن مسلح سے چھپانا جرم ہے اس لیے کہ مسلح سے اپنے, اپنے اویوب کو چھپانے سے بیماری بڑھتی جاتی ہے مولانومی چاہتا بیان فرمایا کہ ایک شخص کے دروازے پر کانٹے دار پودا کو بھی آیا تھا لوگ اس کو کہتے تھے کہ اس کو اکھاڑ دو اور نہ کل کو تکلیف دے گا تو وہ کہتا تھا کہ ہاں کل اکھاڑ دوں گا کل اکھاڑ دوں گا لیکن یہ کہتے کہتے کہنے والا تھا وہ تو ذہیب ہو گیا بوڑھا ہو گیا اور وہ کانٹے دار درخت مضبوط اور اس کا بن گیا اب وہ اکھاڑ نہ بھی چاہ رہے ہیں نہیں ہے ایسے ہی کی ہے کہ اپنے اندر اگر کوئی گد گمانی کا مرض ہے بد نگاری کا مرض ہے غیبت کا مرض ہے حسد کا مرض ہے غصے کا مرض ہے اپنے مسئلے سے اس کو اس کا اظہار کرنا اور اس کو اس سے تجویز پوچھنا اور ہمت اور پابندی کے ساتھ اس, اس تجبیر پر عمل کرنا تجویز پر عمل کرنا اور خود بھی دعا کرنا اور اپنے مسئلے سے بھی دعا کی درخواست کرنا یہ ہے رابطہ اللہ کا ان تینوں باتوں پر جو عمل کرتا رہے گا اگر پہ گرتا پڑتا رہے گا لیکن منزل کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا تو ہر مرد اور ہر عورت پر یہ سب باتیں ضروری ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے متعلق ہے کہ مرد تو ان میں آگے بڑھیں عورت پیچھے رہ جائیں اللہ تعالیٰ کسی کا عجر ضائع نہیں کرتے اگر عورت اس میدان میں مرد سے زیادہ ہمت کر لگی گی اس کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ درجہ عطا فرما سکتے ہیں اس کے زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے چین میں کوئی آگے پیچھے کا کوئی وہ نہیں ہے مرتبہ مرد سے کم ہے لیکن سمراج اور جزا کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے عورت آگے بڑھ سکتی ہے تو وہی اس بات کو خوب اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ زندگی مختصر مدت کے لیے ملی ہے اس کے بعد دنیا میں واپس نہیں جس نے انفال علوم جس نے یہاں پہ کام زیادہ کیے ہوگی اس کو وہاں زیادہ میں ملے گا زیادہ آرام ملے گا زیادہ نمر ملیں گی سب سے بڑھ کے اللہ اللہ کی رضا اور اللہ کا قربت کو زیادہ ملے گا اور یہاں وہ میں جو بھی یہاں اگر وہ برا عمل کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو وہ اپنے امان کو وہاں دیکھ لے گا پا لے گا اس کے عمال نامے میں موجود ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم تعلق کل سلیم عطا فرمائے اور اس کے لیے جو محنت کی ضرورت ہے مجاہدے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پر ہمیں پورا پورا عمل کرنے کے جان کی جان لڑانے کی توفیق عطا پتہ ہے السلام علیکم <سلام> ورحمۃ اللہ اور اللہ کے راستے میں ترقی کرنا اس کو چاہیے کہ اپنے شہر اور مسلم اول تو اپنا کسی کو مسلم بنائے اپنا کسی کو حضرت میرے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر پیر بناتے شرماتی ہے تو بھائی مشیر ہی بنا لو مشورہ لے لیا کرو لیکن کام پکا تو جبھی بنتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں پیر عید بادشاہ آزما عید آسمان کسی بھی ہوتا ہے بغیر پیر کے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو یہی راستہ پسند ہے انو ماں صالقین کا کہ ایمان والوں طبقہ اختیار کرو اور और سچے اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور اتنا جڑ جاؤ اتنا رہو کہ ان کے مصر بن جاؤ اور ہرمایا کہ پیر باشد نے دیوان آسماں پیر بکا اد گرد اد کماں تیر جو ہے تیر وہ جب تک کمان میں نہیں جو جائے گا, جائے گا اس وقت تک وہ تیر اگر زمین अगर जमीन ہے چاہے اس میں کروڑوں کا का لگا ہو کروڑوں کے के لگے ہو سونے کا بنا ہوا ہو فلٹ का کا हो किसी ہو کسی قیمتی کی بہت ہی قیمتی کروڑوں کا تیر ہے لیکن جب تک کے کمان میں اس کو کھینچ کے نہیں چلایا جائے گا وہ زمین پہ دھرا ہی رہے گا کسی کام کا چراغ ہوتا ہے تیل اس میں ہے بتی بھی عمدہ ہے چراغ بھی عمدہ سونے کا بنا ہوا ہے لیکن آگ نہیں ہے تو اس کو کوئی نہ حرارت ہے نہ روشنی کسی قابل نہیں لہٰذا جو علوم حاصل کر رہے ہیں علوم جنہوں نے حاصل کیے لیکن اگر وہ پیر سے نہ برتیں گے تو ان کا یہ تیل اور یہ قیمتی تیل ان میں قیمتی تیل ہے بتی بھی قیمتی علم دین کی قیمتی بتی ہے چراغ بھی بہت عمدہ ہے علم دین بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے تو کسی جلتے ہوئے چراغ سے مل سکتی ہے بغیر جلتے ہوئے چراغ ایک کروڑ چراغ لے آؤ اور جل نہ رہے ہو کسی کام کے نہیں اس لیے اگر اللہ کا راستہ پانا ہے چاہے کروڑوں کتنے کا چراب ہو اور ایک مٹی کا دیا چھوٹا سا چل رہا ہے بہت ہی حقیقا اور تیل بھی اس میں ناکا رہتا ہے بتی بھی اس میں ناکا رہتی ہے تانگ چل رہا ہے آگ چل رہی ہے تو یہ کروڑوں کا چلاؤ اگر اس کے قریب ملا دو تو اس سے جو ہے آگ اس میں منتقل ہو جائے گی شاید کتنا ہی کتنا ہی گیر گزرا ہو لیکن جب تیر اس کو بنا لو تو اس کو پھر ہلکا مت جانو اور اس کو اپنا ذریعہ بناؤ اپنی ذاتی عبادات نفی عبادات کے اوپر نظر نہ کرو بلکہ کوشش کرو کہ جس کو بنایا ہے اس کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہو اپنی نفی عبادات کو چھوڑ کر اس کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے دیکھو یہ اللہ نے پرانے پاک میں جب فرمایا ہے سوالتی یہ عبادت نہیں ہے جو اپنے پیر کے ساتھ رہے گا تو یہ پرانے باغ کی نف سے عبادت کر رہا ہے پھر چیز عبادت نہیں ہے اور پھر یہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اس کے بغیر راستہ صحیح نہیں ہوتا اس لیے جو جس, جس کو جس کا دوری جی پیے ہے جو اہل حق ہے شریعت کا مطلب سنت ہے بزرگوں کا اجازت یافتہ ہے چاہیے کہ اس کی صوبت کی فکر زیادہ رہے اس کے ساتھ زیادہ اگر خشامن, رہے اگر اس کی خوش آمد کرنی پڑے اس کی خوش بھی کرے اے بھی کروائے سب کام کرے اور اس تفدیل جیتنے کی کوشش کریں اور اپنی نقلی عبادات دور بیٹھ کر کرے اور اس میں کرے اور تیر سے نہ بچے تو اس کا کام نہیں بنے گا کہ اللہ, اللہ کی منظر تک اس کی رسائی مشکلی ہے بلکہ بعض بعض بزرگوں نے اس کو ناممکن ہی فرمایا ہے اس لیے تیر ایسے شخص کو بناؤ جس کے عظمت اور محبت پوری پوری دل میں ہو اگر اس سے وہ چھوٹا ہی ہو لیکن جب بنا لیا تو انشاءاللہ اس کے چھوٹے بوٹے چراغ سے بڑھیا چراغوں کو بھی محبت کی آگ اللہ تعالیٰ یہ تیر سے چلنا بڑتنا اور اپنی نفلی عبادات کو زیادہ ترجیح دینا یہ راستے کا طریقہ نہیں ہے منع تو ہم نہیں کرتے اللہ کی عبادت ہے دعائیں ہیں تلاوت ہے نواز علی ان سب کرو لیکن بھائی راستے کا طریق یہی ہے راستے کا یہی ہے کہ راستہ یہی ہے کہ بنا لیا تو اس کی صوبت کی فکر زیادہ لگ ہو اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو محبت کو اپنی جان میں بسالو پرانومی باتیں گے ٹھیک ہے اللہ کا راستہ خود سے ہی ڈھونڈوں گا اپنی راتی محنت کو جوڑ کر میں تیر کو ذریعہ بناؤں گا تیر ڈونڈوں گا تیر ڈونگا تیر ڈونڈوں گا یہ کو معمولی سمجھنا فلاح, فلاح کے خطرے میں کہ اس کو فلاح نہیں ملے گی اس لیے جب بنا لیا کسی کو شہر تو, تو اس کی جو پوری پوری اگر ناز برداری بھی کرنی پڑے اس کی ناز برداری کرو اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو اس سے محبت کرو تاکہ اس کے دل میں کچھ جگہ ہماری بن جائے تو اللہ تعالی جو اپنے پیاروں کو کے قلوک میں جھانکتے رہتے ہیں اور جس میں جس دل میں ان کی ان کے دل میں جن جن کی محبت ہوتی ہے جس پر ان کی نظر عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی نظر عنایت فرما دیتے ہیں بنانے والے کام اللہ تعالیٰ ہے لیکن جو ذریعے کا ادب کرتا ہے اور جو ذریعے کو قیمتی جانتا ہے اور جو ذریعے کی عظمت رکھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا پر مانے السلام علیکم و رحمۃ اللہ